لورا Thank you. Thank you, ladies. رسول حبیب اللہ نبی علی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 محمد مدنی چینل کے ناظرین عید الاضحی کے مبارک ایام ہیں آج ہمارے ہاں تیسرا اور آخری دن ہے اور ذوالحجت تلخار کے یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی برکتوں اور اس کی خصوصی رحمتوں کے نزول کے ایام ہیں جہاں دیگر عبادات میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے وہیں اپنے محسن ناقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عقدس پر درود و سلام کی بھی کثرت کرنی چاہیے انشاء اللہ و درود و سلام کی ان دنوں میں بالخصوص کثرت ہمارے لیے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درد و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے شاء اللہ زوجل ابھی ہماری براہ راست نشریات میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوگا جس طرح عید کے پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا آئیے پہلے تلاوہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ ز ایک کلام سنیں گے اور پھر ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو جاری کریں گے صلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اروع ما نعلم ق ق إ سعَلَ م الششسال قم بحوز ب وَن منج وَ الشنجَ وَسَمَاءَ أَرْفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا والميزان والأرض والميزان يرحم الله في يوم ان فبي اي انا پنج سلام سمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شولا مسلم ہدی کے دینی جب میں ہی ہوگی چور چ جادچا جاد چا... ابھی میں میرے میرے دل کے پار کبھی میں لا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولاند الیاس اختار رضوی دامد برکات پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا <تصفح> ہو سکے تو <تصفح> میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ انشاء <تصفح> بہت ساری برکتیں <تصفح> نصیب <ہو. تصفح> نزار <تصفح> gurda rasool dulala sada meethi jal jal se jal over here. rah na hu ga rah na hu ga ya rasool ul lal gunah ke koi koi khada da سو ر میں مجھے Amen. <laughs> سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں سے ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ ہے اس سورہ مبارکہ کی جو بار بار مقرر پڑھی جاتی ہے کئی مرتبہ اس سورت کے اندر وہ آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے مشہور آیت ہے بہت لطف بھی دیتی ہے اللہ ویسے وہ سارا قرآن ہی پر لطف ہے کیا بات ہے لیکن سورہ رحمان کو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص مرتبہ حاصل ہے پھر اس صورت میں بھی یہ آیت کریمہ گویا کہ مسلے دلہن ہے زب میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کنز ایمان شریف جو کہ آپ کا قرآن مجید کا جو آپ نے اردو میں ترجمہ فرمایا اس کا نام ہے اس میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ گے تو اس آیت مبارکہ میں اسی طرح سے دیگر مقامات پر بھی کئی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے فض کرش لِي وَلَا فرون تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا میرا شکر ادا کرو یہاں بھی شکر نعمت کا حکم دیا اسی طرح تیسرے پارے میں مفہوم کر رہا ہوں کہ پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اسی طرح اس کے علاوہ بھی آیات کریمہ میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک وطالیہ نے اپنی عطاؤں کا تذکرہ فرمایا نعمتوں کا تذکرہ فرمایا شکر کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں دیا گیا تو آج اس وقت ہم شکر نعمت کے موضوع پر گفتگو کریں گے ویسے تو بندے کو ہر وقت یہ اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن بعض خاص انعام و اکرام کے مواقع ہوتے ہیں ان پر چونکہ نعمت مزید ہوتی ہے تو شکر بھی مزید ہونا چاہیے اس وقت ہم یہاں پاک و ہند میں عید الاضحی کی خوشیاں گویا کے منا رہے ہیں برکتیں لوٹ رہے ہیں اور عید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے خوشی کا موقع ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی مسلمانوں کو ہر سال میسر ہوتی ہے تو ان دنوں میں ہمارا نعمت کے شکر کا جذبہ بھی مزید ہونا چاہیے اور پھر اگر غور کریں تو نعمتوں کی دیگر نعمتوں کی انعامات کی بھی کثرت مزید ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر کھانا لے لیں شاید ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ سارا سال ایسی نعمتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہوتی ہے غریب سے غریب شخص بھی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے اور جو پہلے سے ہی اچھے کھانوں کھانا کھایا کرتا ہے تو وہ مزید اس کے اندر اضافہ کر کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے کئی کئی طرح کی ڈشیز بناتے ہیں اور طرح طرح کے اور یعنی ہر طرح کا گوشت یا عام طور پہ تو ہر طرح کا گوشت میسر نہیں ہوتا آپ گوشت فروش کے پاس خریدنے جائیں گے تو آپ کی پسند کا جانور کے اس حصے کا گوشت آپ کو اتنی مقدار میں مل جائے جو آپ چاہتے ہیں ایسا ہر وقت نہیں ہوتا لیکن ان دنوں میں تو جو قربانی کرتے ہیں تو پورا ہی جانور ان کے پاس ہوتا ہے تو گویا کہ اپنی پسند کا وافر مقدار میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت سے ہم فیضاب ہوتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ہمیں مزید ادا کرنا چاہیے آپ نے جیسے توجہ دلائی تو میرا ذہن بھی ادھر منتقل ہوا کہ اب دیکھیں آپ نے جیسے ایک ایگزامپل دیے کھانے کے حوالے سے پرنسپل آپ نے ان پرنسپل یہ کہنا چاہا کہ جو نعمتیں ہیں عید کے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایگزامپل میں آپ نے کھانے کو پیش کیا تو وہ میرے ذہن میں پھر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ صرف کھانے تک ہی ظاہر محدود نہیں ایگزامپل آپ نے دی اور ایگزامپل ایک ظاہر حسر نہیں ہے اس جی جی. آپ کے اندر تو جیسے ڈریسز دیکھ لیں ہم. جی یعنی کہ لباس لباس عموماً نیا سلوانے کا رجحان ہوتا ہے جس کو ستا ہے تو وہ عموماً نیا لباس سلواتے ہیں اچھا لباس اس پر کرتے ہیں پھر اگر آپ یعنی کہ گھر کے اندر دیکھ لیں تو گھروں میں جو خوشبوات ہیں اور دیگر جو مطلب معاملات ہیں اس میں عام دنوں سے زیادہ کنزمپشن ہوتا ہے عام دنوں سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دنوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان اس سے حض اٹھا رہا ہے لذت اٹھا رہا ہے تو ان دنوں میں واقعی یعنی صرف ایک ہی نہیں پرٹیکولرلی خیر کھانے پینے کے مواقع تو خیر بہت زیادہ ملتے ہیں جہاں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو یہ کھانے پینے کی ریلیٹڈ نعمتیں تو بہت زیادہ ہم کنزیوم کرتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو دیگر جو حصے ہیں شعبہ ہائے زندگی کے اس میں بھی نعمتوں کی کثرت ہمیں نظر آتی ہے تو نعمت کا شکرش کے ہمیں ایک تو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ نعمت کا شکر کہتے کسے ہیں اور پھر اس کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اب عموماً جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نعمت کا شکر فقط یہی ہے کہ الحمدللہ کہہ لیا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہہ لیا کہتے بھی ہیں یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی بھی فضیلت ہے اور بہت فضیلت ہے کہ ایک فضیلت کھانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے سابر روزے دار کا سوا بتا اللہ Allah اللہ اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے شکر ادا کرنے کی کہ کھانا بھی کھایا بھی ہوئی اور روزے دار کا روزے دار بھی جو ہے وہ سمپل روزے دار نہیں اسپیشلٹی ہو نا کہ سابر روزے دار کا تو مقصد کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں تو نعمت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمت مزید یہ کہ اس پر ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے سوال اللہ، سوال تو کھانا بھی کھایا روزے دار کا ثواب کتنی ساری فضیلت ہے اس کو تو سن کے پڑھا سنا تو بہت یعنی لطف آیا کہ لطف اللہ تعالی کی رحمت کے قربان کہ فضیلت بھی کیسی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت جو کہ واقعی ایک بڑی صورت ہے زبان کے ذریعے شکر باللسان بھی اس کو کہا جاتا ہے <��rocket> یہ بھی, بھی ہے تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین <الحمد <للہ رب العالمين> یہ مکمل الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح امیر اللہ سمت ہمیں ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حال پوچھے کیسے ہیں آپ تو اس وقت بھی یہ جملے کہے جائیں الحمدللہ رب العالمین اللہ <الحمد> <رب العالمين> <الا كل> حال اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ہے اس کی حمد ہے ہر جی حال میں اس کی حمد ہے ہر حال میں اس کی پاکی ہے اس کی تعریف ہے اس کا شکر ہے اصل میں یہاں ایک روایت بھی ہے نا کہ وہ جیسے کہ جو شکر ہے گویا کہ یہ ایک پرندہ ہے اور جو حمد ہے یہ اس کا سر ہے تو مطلب شکر کرنے کے موقع پر اللہ تبارک حمد کرنی چاہیے پاک میں شکرتم لا تو اس حوالے سے زین میں آیا تو چند روایت بھی آئی اس حوالے سے زین میں کہ جتنا شکر کریں گے انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے جیسے ایک واقعہ ہے نا حضرت مصعالا نبی نلیہ صلاح وسلام کی خدمت میں ایک بہت امیر و کبیر شخص آیا اور اس نے حرض کی کہ یا نبی اللہ میرا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی ایسا آپ کے پاس نسخہ ہو جس سے اس میں کمی آ جائے تو یہ اسرائیلیات کے واقعات میں سے ہیں اب اگر موسا علیٰ نبینہ علیہ صلاح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو ان پر اس طرح کی وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا شکر ترک کر دیں تو ان سے فرما دیا موس علی نبینہ علیہ اللاط والسلام نے جو پیغام ملا اس میں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ترک کروں کا جا پھر تیرا مال بڑھتا ہی رہے گا سبحان اللہ پھر کسی مقام سے حضرت اگر موسا نبی نا والسلام کا گزر ہوا <تصفح> تو ایک ایسے مطلب آسودہ حال شخص کو دیکھا کہ جس کے تن پر لباس رکھنا تھا اس نے اپنے آپ کو مٹی میں چھپایا ہوا تھا اس نے حضرت اگر موساء نبی نا والسلام کو دیکھا تو اس کی کہ آپ یا نبی اللہ میرا حال ملاحدہ فرمائیے دیکھیے میں کس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کیجئے کہ وہ مجھے مطلب خوشحال کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و گزار ہوئی تو حکم وق اس کو کہیے کہ میرا شکر ادا کریں تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے تو اس نے آگے کیا میرے پاس ہے کیا جس کا شکر ادا کر وہ ہوا آئی اور وہ اس کے جسم سے مٹی بھی جاتی رہی Allah. تو اس میں دونوں پہلو بیان ہو گئے نا کہ جو شکر ادا کرتا رہا تو اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ رہا جی اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ حدیث شریف میں نے سے فرمایا گیا کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا یہ نسل وحشی جانور ہیں جی یعنی کہ گویا کے جنگلی جانور جیسی ہیں وہ جنگلی جانور کو ظاہر ہے کہ آپ اس کو بٹھا کے نہیں رکھ سکتے وہ مانوس نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ اس کو قریب رکھ لیں اور وہ دے آر ناٹ دا پیٹس یعنی کہ وہ پالتو جانور تو ہے نہیں تو فرمایا کہ شکر کی رسی کے ذریعے انہیں قید کر کے رکھو مطلب یہ نہیں کہ اگر شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان اس پر برستی رہیں گی اور اگر شکر سے غافل ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نعمت گویا کہ وحشی جانور ہے وہ تو پھر تو رسی چھڑا جائے رسی چھڑا کے بھاگ جائیں گے وہ تو اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اور شکر جیسا کہ یہ بیان ہوا نا کہ زبان کے ذریعے شکر ہوتا ہے یہ ایک قسم ہے جی جی لیکن ہمارے ہاں ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے تو ایک روٹین کے طور پر الحمدللہ کہہ دے گا لیکن ساتھ ہی وہ شکایات کی پوری گردان بھی سنائے گا صحیح تو اصل میں یہ شکر نعمت ادا کرنے کا جذبہ بالخصوص ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں ہم اپنی تربیت کریں اور اپنی عادت بنائیں تو انشاءاللہ پھر مکمل طور پر ہم شکر ادا کرنے والے بن سکیں گے اس کی کوشش کر سکیں گے تو ہوتا یہ کہ زبان پر الحمدللہ تھا چند لمحے پہلے اور اس کے چند لمحوں بعد ہی بہت ساری شکایت ہماری زبان پر جاری ہو جاتی ہیں تو وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے ایک تو یہ صورت ہے اللہ کا شکر جو ہے وہ زبان کے ذریعے ادا کرنا چاہیے دوسرا شکر کے بارے میں علماء کرام نے جو وضاحت فرمائی ہے اور ایک بہت پیارا مزہ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت کے شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی اطاعت کے مطابق اس کو خرچ کرنا اس کو استعمال کرنا محمد ہے. محمد یہ بھی اس نعمت کا شکر ہے اور اگر اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو یہ ناشکری ہے شکر. یہ ایک بہت بنیادی بات ہمیں بتائی گئی تو اب ہم غور کریں مثالیں بھی دی. مثال کے طور پر آنکھ ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اچھی چیزیں دیکھیں جی جی حرام اشیاء اور ناجائز مناظر دیکھنے سے اسے محفوظ رکھیں تلاوت قرآن کریں گمد خزرہ کی زیارت کریں نیک لوگوں کی زیارت کریں اچھے مقامات کی زیارت کریں مقدس مقامات کی زیارت کریں اسی طرح ہاتھ کا شکر بیان کیا گیا کہ اس کو ناجائز و حرام سے کسی پر ظلم کرنے سے کسی کو تکلیف دینے سے ایزا دینے سے محفوظ رکھیں اچھے کاموں میں استعمال کریں کسی کی مدد میں استعمال کریں تو اس طرح اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو نعمت کے شکر کی ایک صورت اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا, استعمال کرنا بھی ہے اب زبان سے جی تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو نعمت ملی اب اس کا استعمال ہم اتنا غلط کر رہے ہیں دولت ہے یہ ایک نعمت ہے صحت ہے نعمت ہے نعمت ٹھیک ہے اچھا مکان ہے یہ نعمت ہے اچھی گاڑی ہے یہ نعمت ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں سب اللہ تبارک و بتالا کی نعمتیں ہیں है है اب اس کے استعمال پر ہے کہ وہ گاڑی پہ بیٹھ کے جا کے رہا ہے اس نے اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا بنا رکھا ہے اپنی طاقت کو صحت کو وہ کس طور پر استعمال کر नहीं رہا ہے تو یہ سب چیزیں جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں نہیں بزرگانی دین کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم تو جیسا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے کوسوں دور اپنے آپ کو پاتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ غالباً کیم سعادت میں بھی ہے کہ وہ بزنس مین تھے جی جی تجارت کیا کرتے تھے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا گویا کے کام تھا دور دراز کے علاقوں میں ان کا مال جایا کرتا تھا جی بحری جہازوں کے ذریعے ان کا مال جایا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ان کا مال جو ہے وہ کہیں پر روانہ تھا جا رہا تھا تو چونکہ بحری سفر کئی کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے تو کسی نے آگے خبر دی کہ حضور آپ کا جو ہے وہ سامان جو فلا مقام پر جا رہا تھا وہ ضائع ہو گیا جاز ڈوب گیا کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ وہ جو آپ کو پہلی خبر دی گئی وہ درست نہیں ہے وہ مال آپ کا نہیں تھا آپ کا مال سلامت ہے تو آپ نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین تو وہاں پر جو حاضرین تھے انہوں نے سوال کیا کسی نے کہ حضور یہ ماجرا بڑا عجیب ہے کہ پہلی خبر پر بھی آپ نے الحمد کہا اللہ کا شکر ادا کیا دوسری خبر پر بھی شکر ادا کیا حالانکہ دونوں خبریں بالکل متضاد ہیں اپوزٹ ہے دوسرے کے تو آپ نے شاید فرمایا کہ جب مال ضائع ہونے کی مجھے اطلاع ملی تو اللہ کا مال تھا ضائع ہو گیا اس کی مشیت اسی میں ہوگی تو میں نے اس حال پر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کہ میرا مال ضائع ہو گیا تو مجھے کوئی اس کا غم نہیں ہے اللہ اللہ اور جب مال کے ملنے کی مجھے اطلاع ملی تو مجھے دنیا کے مال ملنے پر کوئی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ مال مل گیا تو میں نے اپنے اس اچھے حال پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شکر کا کروڑواں حصہ بھی نصیب کر دے تو شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے, جائے, جائے کتنے بڑے کناعت والے اب یہ مثالیں کہنا ظاہر ہے کہ سننا اس پر خوشی سے زبان سے سبحان اللہ بھی نکل جاتا ہے لیکن اگر ہم غور کریں اپنی اپنی حالت پر جیسے میں اپنی حالت پہ غور کروں ہر شخص اپنی حالت پہ غور کرے کہ ہمارا حال کیا ہے ہمیں نعمت ملتی ہے ملنے پر تو بہت خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے شکر ادا کرتے ہیں نہیں یہ ایک الگ ٹھیک ہے نعمت مل گئی تو چلو شکر بھی ادا کریں گے اللہ کا بڑا شکر ہے بتائیں گے سب کو دو چار پانچ جو بھی ہے نعمت ملی نعمت ملی لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے تو وہ جتنا شکر ادا کیا تھا, تھا کہیں اس سے زیادہ معذ اللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نا کے کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں کیونکہ فطری بات ہے کہ اگر مل رہی ہے نعمت تو اس پر بندہ خوش ہی ہوتا ہے لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تو اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھنا اور اس حالت میں بھی اپنے آپ کو قانع رکھنا اللہ تبارک وطالعہ کے اس حال پر عطا کردہ حال پر اپنے آپ کو مطمئن رکھنا یہ واقعی کمال کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے لیکن یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ تربیت ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے توبہ کے بارے میں امام غزالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگرچہ کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر اس کا خلاف ہو جاتا ہے توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کتنی ہی بار ایسا ہو توبہ کرنا مدتر کروں ورنہ توبہ کرنا ترک کر دیا تو جو ایک فائدہ مل رہا تھا کہ گزشتہ گنا جو معاف ہو رہے تھے وہ فائدہ رک جائے گا تو اسی طرح हो ہو شکر نعمت ہو اگرچہ ہم ویسا نہیں کر پاتے جیسا کہ اس کا حق ہے جیسا کہ کرنا چاہیے لیکن کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہیے کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی ملنے کا سوال کرنے میں بھی حرج نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ یار نعمت کو طلب ہی نہیں کرنا چاہیے جی نہیں جی نعمت کی طلب کا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا سوال کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن نعمت کے ملنے کی خواہش تو ہر شخص کے دل کے اندر پائی جاتی ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ نعمت مل جائے اور اگر پہلے سے ملی ہوئی ہے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اس میں اضافہ ہو جائے مزید مل جائے صحت مند ہوں تو مزید صحت مند ہو جاؤں میں دولت مند ہوں تو مزید دولت مند ہو جاؤں میری اگر مجھے شہرت کی نعمت ملی ہے تو میں مزید مشہور ہو جاؤں مجھے اگر کوئی علم کی نعمت ملی ہے تو مزید علم حاصل ہو جائے اللہ اللہ تو اس طرف تو ہر ایک کا ذہن ہوتا ہے عموما پایا جاتا ہے کہ نعمت ملنے کا نعمت پر مزید اضافے کا ذہن ہوتا ہے لیکن ہم غور کریں مدری چینل کے ناظرین غور کریں کہ نعمت کے مزید ملنے کا تو اتنا ہمیں جذبہ ہے لیکن اس کے شکر کا کس قدر جذبہ ہے یہ غور کر لیں تو رابعہ بسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک نوجوان تھے تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے سر پر پٹی بنی ہوئی تھی جی تو اس سے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ پٹی کیسے ہے تو عرض کرنے لگا کہ بھائی سر میں درد ہے تو اس وجہ سے ایسا جو ہے معاملہ ہے کہ سر میں وہ پٹی باندھ لی تو آپ نے پھر اس کو مطلب ارشاد فرمایا کہ کتنا عرصے سے سر میں درد نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ بھئی اتنے عرصے بات میرے سر میں درد ہوا ہے تو فرمانے لگے کہ کیا اتنے عرصے تک تم نے شکر کی پٹی باندھی تھی کہ جو اب سر میں درد ہوا تو جو ہے تم نے یہ شکر کی گویا کے پٹی باندھ لی تو وہ اصل میں یہ ہم جیسے لوگ ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہ ہمارا ذہنی منتقل ہوتا نا جیسے اب ہمیں احساس نعمت ہوگا جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں میں ان کو مطلب ان کی طرف تو میرا شاید ایسا ہو کہ گویا کہ میں نے ان, کو ان میں میں ڈوبا ہوں میں نے ان کا ان کی اہمیت کا احساس کیا ہو میں نے ان کو سینس کیا ہو تو پھر آٹومیٹکلی جب بندہ اس پر تفکر کرتا ہے نا ریفلیکشن جاتی ہے اور سوچتا ہے تو جو نعمتیں اللہ قبر وسلم نے ہمیں دی ہیں نا وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹکلی اسے جو ہے نا اللہ تبارک کا اثر ویسا غور نہیں کر نہیں کرتے یعنی ہر شخص یہ سوچتا ہے ایک تو ہمارا جو وے آف کمپیرزن ہے یہ بہت غلط ہے جی ہاں اور یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ہی بے نعمت تصور کرتے ہیں کہ مجھ پر گویا کہ کوئی نعمت ہی نہیں یا ہے تو بہت زیادہ کم ہے تو اصل میں ہمارا وے آف کمپیرزن غلط ہے اور جو درست طریقہ ہے وہ جو ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں اگرچہ ایک جملہ ہے لیکن جو اس کی گہرائی ہے اللہ اللہ اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے غور کرنا چاہیے نعمت کے حوالے سے وہ یہ ہمیں فائدہ کھولیا بتایا گیا کہ اس طرح سے غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو okay. اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ تر کو دیکھو ماشاءاللہ اللہ تو یہ ہے غور کرنے کا طریقہ کار اچھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا الٹ کرتے ہیں بالکل خلاف کرتے ہیں کیا کرتے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ میرا سو گز کا مکان ہے اس کا دو سو گز کا مکان ہے میرے پاس جو ہے تین लाख والی گاڑی ہے تو اس کے پاس چھ لاکھ والی گاڑی ہے میرے پاس یہ ہے تو اس यह پاس یہ یعنی ہمیشہ ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں نیچے والے کو دیکھنے والا کبھی نظر نہیں آیا کہ یہ مطلب اس نیچے والے کو دیکھ رہا ہوں کیا دیکھو چلو میرے پاس یہ تو ہے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اور دن کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے اوپر والے کو نہیں دیکھیں گے نیچے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اس کو دیکھوں گا کہ یار دیکھو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا اور اس کو دیکھ دیکھ کے میں اپنے آپ کو نیک تصور کرتا رہوں گا اگر میں نے ہاں میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اچھا اسی طرح اگر میں نے کچھ علم حاصل کر لیا تو اب میں اپنے آپ کو یوں خوش کرتا رہوں گا کہ دیکھو یار مجھے تو اتنا علم ہے دیکھو فلاں فلاں کو تو اتنا علم نہیں ہے تو دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے اور شاید اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں بھی ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اس طریقے پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو ایک عجیب و غریب کیفیت ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں ہمارے عام طور پر لوگوں کے دلوں میں کیفیت پائی جاتی ہے نا ایک بالکل ہاں, ہاں ملان ملان کی بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کوئی شخص کسی مقام پر بھی مطمئن نہیں ہے اس کو سکون ہی نہیں ہے اور وہ بالکل بے قرار ہے بے چین ہے بے قرار ہے بھلے اس کے پاس کتنی نعمتیں لیکن پھر بھی بے قرار اس کی وجہ یہی ہے وہ بے قرار کیوں ہے کیونکہ وہ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے اور جب تک وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی اس کو قرار نہیں آئے گا پھر اب جب وہ حاصل ہو جائے گی تو اس کی توجہ کسی اور ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا نہیں نعمت کی کوئی انتہا نہیں مرض کی جر نہیں پکڑا نا وہ ہاں نہیں پکڑا نہیں پکڑا تو اسی لیے جو ہے جڑ پکڑے گا تو مطلب جو ہے جی جی ایک مثال مجھے یاد آئی اسی بے قراری پر جی جی ایک شخص جو ہے وہ کسی دریا کے کنارے پر اس نے وہ کنڈی ڈالتے نا مچھلی کے شکار کے ڈور کے ساتھ اس نے وہ ایک کنڈی ڈالی ہوئی اور اس کو پھر باندھ دیتے ہیں باندھا ہوا ہے اور سویا ہوا تھا کہ مچھلی آئے گی تو پھر اٹھ کے دیکھ لوں گا ایک شخص اس کے قریب سے گزرا اور سمجھدار آدمی تھا وہ اس نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو میں شکار کر رہا ہوں کہ کیسے شکار کر رہے ہو تو بولا کہ کنڈی ڈالی ہوئی ہے میں نے اور میری عادت ہے میں سو جاتا ہوں نیند تھوڑا پوری ہو جاتی ہے پھر دیکھ لیتا ہوں مچھلی عموماً آ جاتی ہے کہا کیسے بے وقوف آدمی ہو یار تم اکلی نہیں ہے کیا ہوا کہ تم نے جب سونا ہی ہے سو کر ہی انتظار کرنا ہے تو ایک انڈی کی جگہ پر تم دس لگا لو سبحان اللہ ایک کی جگہ پر دس لگا لو تو جب سو کر اٹھو گے تو اگر ایک ہی لگائی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آئے یا نہ آئے اور آئے بھی تو میکزیمم ایک ہی ہوگی دس لگا لو گے تو چار مچھلیاں آ جائیں گی پھر کیا ہوگا پھر کیا होगा تمہارا جو ہے وہ مال بڑھ جائے گا پھر کیا ہوگا تمہارا مال بڑھ جائے گا تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا تو تم ایک بہت پیسے جمع کر لو फिर क्या होगा کیا ہوگا عجیب آدمی پھر کیا ہوگا تم بہت اچھا سا مکان بنانا اچھا ہاں یہ بات تو صحیح ہے پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر بہت اچھا فرنیچر ڈالنا اس کے اندر بیڈ ویڈ لگانا بڑا آرام دہ جو ہے نا وہ پرسکون اپنا بیڈ روم بنانا بولا اس کے بعد اس کے بعد کیا مزے سے سونا بولے کیا بیوقوف آدمی ہو تم اتنے جو ہے وہ سٹیپس طے کرنے کے بعد جس چیز کے حصول کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ تو مجھے اس وقت بھی دو حاصل تھی تم تو مطلب یہاں سے دوڑے تم نے میرے تو آرام کو خراب کر دیا میں تو آرام سے سو رہا تھا تو میں تو اس وقت بھی سکون میں تھا اور تم مجھے اتنے مناظر اور اتنے جو ہے وہ طے کرنے کے بعد جس چیز کا کہہ رہے हो تو مجھے اس وقت بھی حاصل تھی تو کتنی यानी یعنی سمجھانے کے लिए کسی نے مثال دی کہ پرسکون رہنے کا طریقہ وہ شخص کو آتا تھا جی جی اس نے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھا تھا وہ کناد کر کے وہ ایک ہی مچھلی پر کناد کیے ہوا تھا اور پرسکون نیو اس کو حاصل تھی ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے جو ریسرچ پبلش کی ہے اس کا مطلب مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو جیسے جیسے انسان مڈل ایج میں پہنچ رہا ہے یعنی اپنی اوسط عمر میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن لیول جو ہے اور اسے خوشی محسوس کرنے کی جو صلاحیتیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں مطلب خوشیاں نہیں محسوس کر رہا اور اس کو یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے بچپن میں اگر اس کو مثال کے طور پر ایک کیک بھی مل جاتا تو جو اس کو خوشی اس وقت ہوتی تھی تو ابھی جو ہے وہ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اس کی پوری بیکری ہو تو اس کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے وہ اس کو جو ہے خوشی حاصل نہیں ہو رہی وہ اس طرح خوشی کو انجوائے نہیں کر رہا تو پھر اس ریسرچ کے آخر میں انہوں نے یہ مطلب بتایا کہ اصل میں جو ہے ہم جو ہوتے نا یعنی بچپن میں جو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے تو جو بھی چیز ملتی ہے نا وہ چھوٹی بھی چیز ہو لیکن اس کو ہم بہت یعنی کہ کی کیا سمجھتے ہیں بڑا تناد ہوتی ہے اس کے اندر ذہن میں وہ کانے ہوتا ہے تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے بہت زیادہ اس کو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جب وہ مطلب میڈل ایج میں آتا ہے تو میڈل ایج میں آنے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی مطلب وہ مزید والا اس کا جو ہے ایک نارا ہوتا ہے گویا تو اس لیے اس کو وہ جو ہے نا اگر جو ملتی نہیں ہے تو وہ اس کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا صحیح جب وہ انجوائے نہیں تو پھر آپ بتائیے نا کہ وہ نعمت ملنے کا پھر وہ فائدہ کیا ہوا وہ تو ایک یعنی کہ سمجھ لیجئے گویا کے اس کو اس کا لذت ہی نہیں حاصل ہو رہی اس طرح سے اس کو بینیفٹ وہ اندرونی بینیفٹ نہیں مل رہا تو پھر تو وہ بےقرار ہی رہے گا پھر اس کا انہوں نے یہ بھی لگا کہ ایسے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس گویا کا یعنی وقت جو ہے نا وہ بھاگا جا رہا ہے بس اور مطلب یعنی کہ نفسا ہے نا تو وہ بس انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی تو یعنی آپ سنا بھی ہو شاید آپ نے کلمہ ماہ سنو یار ابھی تو یہ گزرا تھا اب بھی تو وہ ہمارا یہ کہ ہماری ہم جن چیزوں میں پری فری آکوپائے ہیں ہمیں ظاہر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر وہ ایک تھا نا بزرگ ان کو کسی نے ان کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے مطلب تربیت کے لیے بھیجا تھا کسی نے تو بہت یعنی کہ شاندار محل تھا اس میں نہرے حوص یہ نہ جانے کیا کیا مطلب یعنی کہ اس کے سجاوٹ اور بناوٹ کے سامان تھے وہاں پر تو انہوں نے ان کو ایک چمچ دیا اس میں ایک زیتون کے تیل کا کترا جو ہے نا وہ ڈال دیا اس کے منہ میں رکھوا دیا کہا یہ جاؤ پورے اس کو لے کے جاؤ پورا جو میرا یہ مطلب اسٹیٹ ہے نا اس میں سارا اس کو گھمایا جائے ان کو گھمایا جائے اور یہ اگر کترا گر گیا چمچ سے ان کی گردن مار دیجیے گا اور وہ پریشان ہو گئے میرے والد نے مجھے کن کے پاس تربیت کے لیے بھیج بھیجا یہ تو مطلب جان گلے جان کو آ گئے تو خیر تو وہ ان کو محافظ انہیں گھیرا اور وہ لے چلے اور وہ نو چکر لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں وہ اتنی بڑی اسٹیٹ تھی طرح طرح کی جگہوں سے گزرتے گزرتے وہ کافی دیر کے بعد وہ ان بزرگ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوئے کہ یہ تمثیلی حکایت ہے کہ وہ کیا ہوا جی بلا آپ نے دیکھا وہ فار اگزامپل جیسے وہ جو ہے وہ فلانے ملک کا بنا ہوا فرنیچر دیکھا اچھا وہ فلانی جگہ کا ماربل دیکھا جو میں نے وہاں لگایا وہ فلاں جگہ پر جو میں نے یہ چیز جو ہے وہاں سے امپورٹ کر کے لائی ہوئی وہ دیکھی آپ نے حضرت میں وہ کہاں دیکھتا ہوں مجھے تو جان پر بنی ہوئی تھی میں تو جب جب مطلب جب جب, جب جب گیا میں تو زیتون کا تیل کا کتر ہی دیکھا ہے کہ بھئی یہ نہ گر جائے یہ گر گیا تو میری تو مطلب میں مارا جاؤں گا میں تو تو میں تو سب جگہ سے گزرا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جن جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو اصل میں بات یہ نا کہ ان کا جو ہے نا وہ دھیان تھا ادھر کہ میمتوں کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں تھا تو ان کا اس طرف دھیان تھا تو ان, پر ان کو ہوش ہی نہیں تھی پتا ہی نہیں چلا ہمارا دھیان جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ان پر دھیان نہیں ہے ہمارا یہ دھیان ہے کہ بس میں وہ چیز لے لوں وہ چیز لے لیتا ہوں تو بس میں کہتا ہوں وہ آگے بڑھ ہی لے لوں تو جو ہے اس کو تو میں نے انجوائے کرنا سیکھا ہی نہیں ہے نا جیسے ہی کوئی ہو سنبھالتا ہے ہمارے یہاں اس کو یہ فیڈ بیک فیڈ بیک دیا جاتا ہے اس طرح سے اس کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ تجھے آگے بڑھنا ہے تمہیں جنی ہے مطلب کمپٹیشن کرنا ہے بس اور خوب سے خوب تر کی تراش میں رہنا ہے تو یوں اس کے اندر جس طرح کے مطلب ہم ہمارا موضوع چل رہا ہے شکر کا وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی اور اس کے رہن کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بس مجھے آگے بڑھنا ہے اگر میں مثلاً ملینر ہوں تو بلینر بن جاؤں بلینر, بلینر،, بلینر ہوں تو, بلینر، بلینر تو بہرحال وہ اس کے کوئی اس کا کوئی انتہا نہیں ہو پاتی انتہا نہیں ہوتی ہے اور اسی غم کے اندر جو ہے وہ پھر جو ترقی نہیں کر پاتے خود کشی کرنے والوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے نفسیاتی مریض جو ہیں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہونے کا سب سے شاید بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے حصول میں لگا ہوا ہوتا ہے جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اور جتنی حاجت ہے وہ اس کو میسر ہے لیکن وہ ایک لامتنای سلسلے کی طرح بڑھ جاتا ہے اچھا ہر شخص کو وہ نعمت ملے اب مقدر میں نہیں ہے تو آپ بھلے سر نیچے ٹانگ اوپر بھی کر لیں گے تو نہیں ملے گی اب کچھ بھی کر لیں آپ کے اگر مقدرمی نہیں ہے ایک چیز تو آپ کو مل ہی نہیں سکتی اب بھلے اس کے لیے کتنے کوشش کرتے رہیں اگرچہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گی اچھا میں نے تو یہ ذہن بنا لے کہ مجھے یہ لینا ہی لینا ہے اب وہ نہیں ملی تو ظاہر ہے کہ میں مغموم ہوں گا میرے کل بھی کیفیت اور یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہوں گے پھر ٹینشن پھر آپ نے جو کہا کہ والدین جو ایک ذہن بناتے ہیں آگے بڑھنے کی سوچ بناتے ہیں واقعی یہ ہے کہ وہ بلکہ یہاں تک جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہوگا وہ بعض اوقات تو ایسا ایسا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے تو بیٹا پوزیشن لینی لینی ہے اور جس نے پوزیشن نہیں لی ہوتی وہ بےچارا اس دن جو ہے نا وہ گھر کے اندر بڑا تھکے دل کے ساتھ داخل ہو رہا ہے اگرچہ وہ بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوئے بھلے وہ چوتھے نمبر پر آئے لیکن اس کا مائنڈ اتنا وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بس آپ کو کرنا ہی کرنا یہ اچھا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مقابلے کی فضا نہیں ہونی چاہیے غلط ہے یا بندے کو کوشش نہیں کرنی چاہیے غلط ہے ایسا ایسا ہرگز نہیں ہے مدی چین کا نازر یہ سوچ رہا کہ یار یہ, یہ کیا بات ہوئی کیا بندہ کوئی ترقی کی سوچے ہی نہیں جی جی کیا اپنے بچوں کو یہ کرنے کے کہ بیٹا تم نے غریب غریب ہی رہنا ہے تم نے ترقی نہیں کرنی تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے تم نے کچھ بھی نہیں کرنا تم نے نیچے کی طرف جانا ہے یہ, یہ مقصد نہیں ہے جی مقصد یہ ہے کہ جائز ترقی کریں آپ نو no پرابلم آپ کریں اللہ تعالی کی نعماتیں آپ لطف اندوز ہوں محظوظ ہوں اس سے کوئی حرض نہیں ہے ہمارے بزرگا نے دن میں بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں جی بلکہ دی صحابہ کرام میں آپ دیکھیں صدیق جی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عثمان غنی رضی, رضی اللہ تعالیٰ نو جن کی ثقافت عبدالرحمٰن رد اللہ تعالیٰ نو اور بھی صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار ہوا کرتے تھے لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے جہاں ہم تصویر کا فقط ایک, ایک رخ دیکھتے ہیں اور وہی رخ دکھاتے ہیں نعمت ملنے کی خواہش کا جذبہ تو بیدار کرتے ہیں لیکن اس نعمت کے درست استعمال کا طریقہ نہیں سیکھتے نعمت کا استعمال تو ہم جانتے ہیں لیکن اس نعمت کے شکر کا جذبہ نہیں پاتے تو فقط ایک طرف ہی لگے رہنا اور اسی کے حصول کے لیے کوشش کرنا بغیر کسی اچھی نیت کے یہ مضموم ہے یہ مضموم کہ دنیا میں بندے کے آنے کا یہ مقصد نہیں مقصد ہے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے جن چیزوں کی طرف ہم لگ گئے تو اس شے کی مذمت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ مال کے پیچھے لگے آپ دنیا کے پیچھے لگے ہمارا حال کیا ہے کہ کسی گلی سے گزریں گے بہت اچھے کسی ایریے سے گزرتے ہیں تو بیچارے مطلب وہ بنگلوں کو دیکھ دیکھ کے بج جاتے ہیں اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں نہ اس کو زندگی پر بنگلہ ملتا ہے نہ اس نے بنانا اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے ملے گا نہیں لیکن وہ خواہشِ دلی اس کا جذبہ وہ بیدار کیے ہوئے وہ بس ہمارے اور احساسِ کمتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں ان چیزوں کے حصول کی طرف توجہ کرتے ہیں جن کی ہمیں حاجت نہیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں اور ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو اب اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو پھر احساسِ کمتری میں بھی مبتلا ہوں گے <تصفح> تو اکاش کے ہمیں ایسا جذبہ نصیب ہو کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھنے والے بنیں اور دینی معاملات میں ہم اپنے آپ کو بڑا بڑا کانے پاتے ہیں ان مانوں پر کہ تھوڑی بہت عبادت کر کے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے تو بڑی عبادت کر لی ہے بڑی عبادت کر لی ہے اور بالکل جو ہے اپنے آپ کو پھولے نہیں سمجھتے ایسا مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے ایسا مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمیں کچھ اور عبادت کے معاملے میں کچھ کرنا ہی نہیں بھائی یہ ہے نا نقطہ جو محمد مدنی مقابلے میں وہ پیش کرنا چاہ رہے نا کہ بھائی خوب سے کی تلاش یہ تو ہم قائل ہیں مگر سر یہ دنیا ہی کی طرف یہ یہ جو ہے سوچ کیوں آخرت کی طرف کیوں نہیں ہے خوب سے خوبصورت کی تلاش یہاں بھی تو ہونی چاہیے نا بھائی وہ مجھے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ یاد آ رہا ہے انہوں نے خبر سنی کہ فلاں شخص تھا وہ بہت امیر تھا اس نے کسی شہر میں جا کر ستر ہزار دینار خیرات کیے ہم نے اچھا اس نے وہاں جا کے ستر ہزار دینا خراب کر دی ہمارے پاس تو مال نہیں آپ نے مسلح اٹھایا وہاں جا کے ستر ہزار نوافل پڑ کر آئے گا ہم وہاں جا شہر میں ستر نوافل پڑھ کر گے تو اب یہ دیکھیے کہ وہاں خوب سے خوب تر کی تلاش جی لیکن یہ نہیں آخرت میں بڑھنے کا جو ہے آخرت میں نیکیاں کمانے کا وہ موٹیویشن لیتے تھے کہ جب یہ شخص اتنا کر سکتا ہے نیکیاں جب یہ بھلائی کے نیکی کے خیر کے اتنے بڑے لیول پر فائب رکتا ہے تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے صابۂ کرام کے بھی تو واقعات ہیں اللہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں بھی صدیق اکبر رد اللہ تعالیٰ نو کی طرح نیکیاں کر پاؤں اللہ یعنی اللہ وہ ہر ہر کام میں جو سب تک لے جاتے تو, تو کوئی تو ایسا موقع ہو کہ میں بھی میں لے جاؤں سابق ہو جاؤں لیکن ہو نہیں پاتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے ابو بکر کا ایک معنی یہ بھی ہے نیکیوں میں سب کرنے والا اللہ تو سدی کے اکبر عنہ کی یہ شان تھی عمر فاروق رضی اللہ اور بھی صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں کمپیرزن کیا کرتے تھے کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ یہ نیکی کر رہا ہے تو میں بھی یہ نیکی کروں ہم غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ پانچ نمازیں اگر ہم پنج وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں اس پر ایسی کناعت ہے کہ اس کے علاوہ گویا کہ کوئی اور عمل ہی نہیں ہے وہ نمازیں کیسی ہیں جیسی تیسی ہیں لیکن جیسی بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن اسی پر اتنی کنات ہوتی ہے کہ بس اس کے علاوہ ہمیں دنیا کے اندر کچھ اور کرنا ہی نہیں علم کا حال دیکھ لیں تو اگر تھوڑی بہت معلومات دینی معلومات ہو جائیں تو اس پر ایسی کناعت ہوتی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور گویا کہ میں نے اپنی دینی ضرورت کا سارا ہی علم حاصل کر لیا اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا معاملہ ہے تو بیٹے کو کہہ دے بیٹا نماز پڑھا کرو گھر والوں کو تھوڑا تمبی کر دی بھلے وہ دس چیزوں میں غلطی میں مبتن ہے لیکن ایک دو چیزوں پر میں نے جو ہے وہ کسی <coughs> کو تمبی کر دی تو اب باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض منصبی پورا ہو گیا میں نیکی کی دعوت کا جو مجھے حکم ہے وہ میں نے تو پورا اے کر اے لیا ہے اب اسی طرح کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو کبھی ہفتے میں دو ہفتے میں ایک آدھ کوئی نصیحت کر دی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر لیا ہے تو اسی طرح ہم غور کریں روزوں کے معاملات کے اندر دیکھیں نوافل کے معاملات کے اندر دیکھیں یعنی کسی بھی معاملے کے اندر دیکھیں تو جو کناٹ کا درس ہمیں دنیاوی معاملات میں دیا گیا ہے کہ تھوڑی دنیا پر کناٹ کرنی چاہیے وہ ہم نے اپنا لی ہے دینی معاملات میں ہم اپنے تھوڑے دین پر بہت خوش ہو جائیں اور جس چیز کی طلب ہمیں بتائی گئی ہے دین کے معاملے کے اندر اس میں آپ مزید کوشش کرو کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو وہ چیز ہم نے کر لی ہے دنیا کے معاملے کی طرف تو گویا کے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا تو اللہ تبارک تعالی ہمیں شکر نعمت کا جذبہ نصیب فرمائے اور مزید سے مزید دینی معاملات کے اندر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی نعمتیں ہیں ہی استعمال کے لیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یعنی اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنے جیسے جانور پیدا کیے تمہارے تمہارے لیے ہمارے لیے جانور پیدا کیے انسانوں کے استعمال کے لیے اور بھی نعمتوں کے بارے میں اس طرح کے تذکرے ہیں تو یہ نعمتیں ہیں ہی انسان کے استعمال کے لیے استعمال کریں کوئی حرض نہیں لیکن وہی بات جائز استعمال کریں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیں اور نعمتوں کا غور کرنا تو کوئی امام غزالی سے سیکھے اور ہم تو یہ ہی سمجھتے ہیں نا نعمت اچھا لفظ نعمت سے بھی ہمارا مفہوم کیا ہوتا ہے مال زین میں آئے گا نعمت سے مراد مکان زین میں آئے گا گاڑی زین میں آئے گی صحت زین میں آ جائے گی چند چیزیں ہیں جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہے کہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے طالباً قرآن مجید کی آیت کریم لاتا کے الفاظ ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے شاید ہے اس طرح کی آیت کریمہ بہرال اور بزرگان دین کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کیا کرتے تھے کیم سعادت میں جو ابتدائی ابواب ہیں جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے روح انسانی پر بحث کی انسانی جسم پر بحث کی تو وہ آنکھ پر جب گفتگو کی تو آنکھ کی پتلی پر گفتگو کی پھر اس آنکھ کی پتلی کے مختلف حصوں کے فنکشن اللہ پر اللہ گفتگو کی پھر ہر حصے کے مختلف جو اس کے فوائد ہیں اس پر گفتگو کی خالی ایک آنکھ پر آپ اتنا پیارا اور حسین کلام پلکوں پر غور کرے کہ پلکوں میں اللہ تعالی نے کتنی حکمتیں رکھی ہے ہماری بھویں یہ اللہ تبارک بطالہ کی کیسی بڑی نعمت ہے پھر جس میں انسانی کا وہ نقشہ کھینچا کہ کیسے آزاد ہے پھر اس آزاد کی تفصیل تو یعنی بندہ غور کرتا چلا اب ظاہر ہے کہ جس کا جتنا علم اتنا ہی وہ غور کرے مل گا, مل گا, مل گا مل تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام علماء کرام کا علم بھی زیادہ وہ اتنا ہی غور بھی زیادہ کرتے ہیں اور جب جتنا زیادہ غور کرتے اصل میں یہ بھی ایک شکر نعمت کا طریقہ ہے کہ منعم کی نعمت کو تصور میں لانا اس کے شکر ادا کرنے کے جذبے کو مزید بیدار کرتا ہے مثال کے طور پر ہم پھر کسی نے احسان کیا تو ہمیں یاد رہتا ہے ساری زندگی یاد رہتا ہے کبھی चीज़. ہم مشکل میں تھے تو ہمیں کسی نے کہا لو بھائی آپ یہ مشکل میں یہ, یہ اتنے ہزار روپے رکھ لو اور ہماری مشکل آسان ہو گئی ایک دفعہ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو شاید ہم زندگی پر اس کو بھولیں گے نہیں انسانی ایک نیچر ہے جب بھی وہ سامنے آئے گا تو ہمارا دل جو ہے وہ اس کے شکر پر گویا کہ جھک جائے گا قلب جو ہے ہمارا اس کا شکر ادا کر محسن ہے اس نے مجھے فلاں دن انعام دیا تھا تو ہم غور کریں جب ایک بندے کی اس نعمت پر غور کرنے سے ہمارا ہمارے دل میں اس کی قدر اور اس کا اس کی یعنی شکر کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی نعمتوں کا جس کا کوئی شمار नहीं नहीं. نہیں اور نہ ہم شمار کر سکتے ہیں اور اگر بندہ بھی کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے کرتا ہے حقیقت میں تو منعم اور انعام عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بندہ اپنے آپ پر ملنے والی نعمتوں پر غور و فکر کرے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مزید جذبہ پیدا ہوگا بزرگان دین کے آپ جو ہے شکر کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مجھے واقعہ یاد آیا اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے جو اسلاف کرام تھے بزرگان شکر کے جذبے سے کس قدر سرشار ہوا کرتے تھے فری آکوپائی ہوا کرتے تھے جی کہ ایک دفعہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالہ کہیں کشیف لے جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا نابینا تھا کان سے معذور زبان نہیں تھی گونگا تھا ہاتھ کٹے ہوئے تھے پاؤں کٹے ہوئے تھے یہ اس کی کنڈیشن تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی ایسی ایک عظیم نعمت سے مالا مال ہے جو کہ جو ہے نا جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے تو جو سات لوگ تھے وہ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ تو اس کی تو نہ آنکھیں ہیں نہ زبان ہے نہ اس کے کان ہیں اور ہاتھ بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں ایسے یعنی کہ کون سی اس کے پاس جو ہے نا وہ ظاہری طور پر کون سی نعمت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا رفا حاجت والا جو اس کا نظام ہے نا یہ تو بالکل درست ہے نا اس کا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے یعنی ایک دفعہ ایک میرے جاننے والے جو تھے مین آئی واز ان مائی اکیڈمک لائف یعنی اسٹوڈنٹ تھا میں تو میرے ایک دوست تھے ہم انٹر میں پڑھتے تھے وہ آئے بہت پریشان نا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ وہ میرا جو ہے نا وہ یورین پاس نہیں ہو رہا یعنی کہ اس کو تکلیف ہو ہوگی پیشاب کی جو ہے نا ہو گئی, وہ تکلیف ہوگی وہ آ نہیں رہا تھا انہیں تو جو اس کی بے قراری کا عالم تھا اور جو وہ تھا یہ مطلب پھر بعد میں جب میں نے یعنی اس پر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا یہ اتنی زبردست تکلیف دینے والا عمل ہے نا اگر کسی کو یعنی کہ یہ مرض ہو جائے تو ہم نے تو نہ جانے دن میں مطلب ہم کتنی دفعہ جو ہے نا وہ رخ کرتے ہوں گے مگر ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرن ہے ہم پر کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بالکل صحیح کام کر رہا ہے ہمارا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے یعنی جو نظام اخراج ہے اور نظام ہزم یہ بالکل درست کام کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے کبھی اگر ذرا ہم احساس کریں اور اس کو مثال کے طور پر اگر پندرہ منٹ بھی اگر ہم یا ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر ہمیں روکنا پڑ جائے بال کسی وجہ سے تو جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے اس کا مطلب کیا یعنی کہ وہ ہوتا جائے تور نہیں, نہیں کر سکتے نا اور اگر بال اس نظام میں خرابی ہو جائے اور اس نظام میں خرابی ہونے کے سبب پھر اب وہ مطلب اس کو یعنی کہ وہ اس کا دل تو چاہے گا کہ یہ یعنی کہ یہ میں مطلب یعنی کہ ہلکا ہو جاؤں اور جو یہ میں اس سے نجات حاصل کر لوں لیکن اب وہ نظام ہی خراب ہے وہ اس مطلب وہ نہ پائے مطلب کیا وہ فارسی کا محاورہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن وہ, وہ والا اس کے ساتھ نظام ہو جائے گا بلکہ جو دعا ہے قزا حاجت کے بازی جی جی, جی جی وہ بھی شکر کے مفہوم پر مشتمل ہے تو اب یہ جو ہے نا وہ غفران جی اللہ تبارک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے جو اس سے مطلب عزیز سے نجات دی مفہوم جس کا یہ بنتا ہے الحمدللہ اللہ تبارک جی جی و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے اس تکلیف دے دشے کو دور کیا اور مجھے افیت بخشی جی جی تو اب یہ تو ایک مطلب دیکھیں ایک سسٹم جو بہت میجر ہے اس کی طرف دھیان ہے آج باندھے نا ہم اپنی آنکھ پہ پٹی اور گزارے ایک دن ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو آنکھ جو نعمت ہے نا یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے کس قدر امپورٹنٹ ہے اور ہم اسے دن بھر میں کتنے کام لیتے ہیں کتنے اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو نبی سے پوچھے نا جی نبی سے پوچھے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے وہ بےچارہ جب اظہار خیال کرنا چاہتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا گنگوں کو کہ وہ جب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ آؤں آؤں کرتے رہتے ہیں بےچارے یعنی کیسا, کیسا ان کا حال ہوتا ہوگا کہ میں اپنا جو ہے نا معافی ضمیر بتا ہی نہیں پا رہا اور یہ لوگ جو چاریں کہہ رہے ہیں کتنا یعنی ہی اس کو احساس ہوتا ہوگا تو کسی گنگے سے بوچے اسی طرح جو بیچارا ٹانگوں سے معذور ہے جب وہ چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہوگا تو کیسی حسرت ہوتی ہوگی اس کے دل میں کیسی حسرت ہوتی ہوگی کہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور میں جو ہے وہ محتاج ہوں کوئی آئے گا سہارا دے گا مجھے بٹھائے گا ویل چیئر پہ پھر لے کر جائے گا بس میں میں چڑھنے پریشانی ہے, ہے یہ پھل پھل تو ایک ایسی چیز ہے کہ واقعی انسان کو ہلا دینے والی ہے کہ میں سعادت کے اندر ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور جیسا ہمارا حال ہوتا ہے عام طور پر اپنا جو ہے نا اس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ میں تو بس خلاش ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور بس گویا کہ ناشکری کے جی الفاظ جی اس کی جی زبان جی جی سے نکلے آپ بزرگ بزرگ ہوتے ہیں بحکمت ہوتے ہیں حکمت والے ہوتے ہیں اعلیٰ ترین حکمت کے مالک ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو گویا کہ اسی کی لینگویج میں سمجھایا اور کیسے سمجھایا اس کو فرمایا کہ ایک کام کرو یہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا تو ایک کام کرو یہ یہ اگلی جو ہے نا دائیں ہاتھ کی یہ کاٹ کے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اتنے لاکھ روپے لے لو نہیں حضور یہ تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ سیدھے ہاتھ کی چلو الٹے ہاتھ کی یہ کاٹ کے دے دو نہیں حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا چلو پاؤں کی جو چھوٹی جنگلیاں ہے چھوٹی سی ہے وہ اس کا کیا مطلب ایسا وہ کاٹ کے دے دو بولا نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ اس طرح اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور جب اس نے ہر چیز پر اظہار انکار کیا کون بدنی چین کے ناظرین نے تصور تو کرے کہ آپ سے بھی کوئی یہ سوال کر لے غریب شخص ہے, ایسا غریب شخص کہ جو رات دن جو ہے وہ ناشکری کے کلمات کہتا پھرتا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس کنگلا ہوں اور معاذ اللہ کفریات تک بکتے ہیں ان یہ بھی ڈسکس کریں گے ہم اس بات پر تو اب جب اس نے یہ سب باتوں سے انکار کیا یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ایک ناخونی اتار کے دے دو انگلی چلو بڑی تمہیں لگ رہی ہے تو ایک ناخن اتار کے دے دو نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے بھی بہت ہے آپ نے شاید فرمایا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ اس وقت بھی تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی اتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو تم ہزاروں لاکھوں دراہیم کے بدلے میں بھی دینے کو تیار نہیں ہو انمول ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی بات سمجھ میں آئی ہے واقعی یعنی ایک لاکھ روپے میں بھی نہیں جا رہا تو گویا کہ ایک لاکھ سے زیادہ کی چیز میرے پاس ہے جی جی تو یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کتنا پیارا اندازہ ہے تو فکر مدینہ جی یہ ہم فکر مدینہ کریں تو صحیح نا اپنی نعمتوں پر اگر یہ ہم یہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کلیا آج یہ لے لیں ہم ایک باندھ لیں نا اپنی گرا میں باندھ لیں ہم کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ہم ان کی گریوٹی کو ان کی مطلب ان اس کے وزن کو محسوس کرنا شروع کریں تو آٹومیٹکلی ہماری زبان سے کل ماتر ادان ہونا شروع اور حقیقت اللہ. تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا جی جو جی مسلمان جی جی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ اس کے پاس ایک اللہ ایسی چیز ہے کہ اچھا واقعی وہ ایسی چیز ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور وہ ہے ایمان کی دولت اللہ کہتے ہیں نا ایمان کی دولت یہ بھی واقعی دولت ہے اور جو مسلمان ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایمان عطا فرما دیا تو اب تو بات ختم ہو گئی نا اب کیا دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کمپیرزن ہی نہیں, نہیں ہے وہی مثال ہم یہاں پر دیکھے کہ کوئی کہے کہ بھائی تم اسلام سے پھر جاؤ اتنے کروڑ روپے عادت لے لو ارب روپے لے لو کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہوگا غریب سے غریب مسلمان بھی اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ مجھے اتنے کروڑ اربوں روپئے دے دو میں اسلام سے پھر جاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایمان کی دولت سے مالہ مال فرمایا اور پھر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ مسلمان تو پہلے بھی تھے دیگر پر جو ایمان ہے وہ بھی مومنین مم. میں سے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ اللہ اور اولیاء کرام کا چاہنے والا ماننے والا بنایا ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تو جس کے پاس یہ نعمت ہے تو پھر اس کو ناشکری شکری کاہے کی لیکن حقیقت یہ کہ اتنی بڑی نعمت کی بھی قدر اور اس کے شکر کا بھی ذہن نہیں ہوتا ان مانوں پر کہ ایمان کی حفاظت کہ ہم کوشش نہیں کرتے ذہن ہی نہیں ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے دیگر جو ہمارے اموال ہوتے ہیں اس کی تو حفاظت کریں گے بینک میں رکھیں گے دیگر جو بھی اس کے ذرائع ہیں وہ اختیار کریں گے گاڑی کی اپنی حفاظت ہے لیکن ایمان کی حفاظت اس کا ذہن نہیں ہوتا تو آج کے اس مبارک دن میں یہ بھی مدنی پھول لیتے جائیں کہ ایمان کی حفاظت کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کن کن باتوں سے ایمان برباد ہو جاتا ہے کن کن کلمات کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے کن کن اعمال کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا ہم پر انتہائی لازم ہے ورنہ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ جسے سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے تو ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے اور اس بارے میں معلومات کے لیے میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ جس, کی جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ شاید میری زندگی کی سب سے حساس کتاب ہے حساس ترین کتاب اور ایسی کتاب کے شاید اس کے بعد میں پھر اس جیسی کتاب نہ لکھ پاؤں خود مصنف جس کے بارے میں یہ کہیں کیسی کتاب ہوگی خفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اب بس دنیا سے ہم نے مسلمان ہی جانا ہے کوئی بھی شہ ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ایسا نہیں ہے الحمد ہم مسلمان ہیں اور انشاء اللہ اللہ کے رحمت سے مسلمان ہی دنیا سے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی معلومات کا ہونا ہمیں ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے اس کے اندر سینکڑوں مثالیں کہ کلمات ہیں جملے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے حضرت ابو دردار ربزی اللہ تعن صحابی ہیں ان کا قول ہے کہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کوئی شخص بھی مرتے وقت اس بات سے مت... کوئی شخص بھی اس بات سے مطمئن مت... نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا یعنی کہ مرتے وقت بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے جی ہاں کفریات تو مطلب مرت... یہ اندیشہ ہے جی دھڑکا ہے نا کہ اب جب ظاہر ہے کہ اتنی فار اگزامپل اگر ایک سونے کی کوئی چیز ہو میرے پاس چند گرام سونا ہو تو میں اس کو کیا کروں گا بہت زیادہ سنبھال کے رکھوں گا ہیرا ہوگا تو اور زیادہ میں سینسیٹیو رہوں گا اس کے بارے میں اب ایمان کی جیسے آپ نے اہمیت ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش فرمائی ابھی کہ ایمان کی کس قدر قیمتی چیز ہے کس قدر تو اس کے بارے میں آٹومیٹکلی دھڑکا بھی تو زیادہ ہونا چاہیے نا پھر دیکھیے جتنا کے طور پر معمولی सा چور اچکتا है وہ अगर ہم کو دھمکی کہ میں جو ہے نا تمہاری سونے کی چیز جو ہے نا وہ چرا لوں گا تو ہم شاید اس کو اتنا لفٹ نہ کرائیں لیکن اس سے زیادہ ماہر چور ہو تو ہم اور محتاط ہو جائیں گے کوئی بہت ہی بڑا کوئی یعنی کہ کیا کہیں گامی گرامی, گرامی, گرامی, گرامی کوئی ڈاکو ہو اور بہت زیادہ صفات بھی ہو اور مطلب یعنی عجیب و غریب اس کی جو ہے نا وہ اخلاقی حالت ہو اب وہ اگر ہمیں مطلب ٹیڑھی نظر سے بھی شاید دیکھ لے تو ہمارا پتہ پانی ہو جائے اور پھر اور اگر چیز بھی زیادہ قیمتی ہو تو پھر تو شاید ہماری نیند اڑ جائیں گی اور وہ مطلب ہمیں کچھ کسی پل قرار نہیں آئے گا اب یہاں پر نعمت کون سی ہے ایمان سب سے قیمتی ترین جو ہمارا یعنی کہ اثاخا جو انمول ہے جو اور چور کون ہے شیطان اور شیطان کی ایکسپرٹیز اس کی صلاحیتیں اور پھر اس نے تو دھمکی مطلب یہ تو اس نے ٹیری نظر سے نہیں دیکھا اس نے تو دھمکی دے دی ہے نا اس میں تو مطلب مقابلے پر آنے کی بھی دھمکی دے چکا ہے اب معاملہ کتنا سنگین ہے اب اس سنگین معاملے میں ہمیں مطلب یعنی کتنا زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے اور کتنا زیادہ ہمارا مسئلہ مگر وہ ہے کہ ہم غفلت کی چادر ہمارے ذہنوں پر معلومات نہیں دی دی نا اصل میں ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ناظر یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ کیا بات ہے یار میں مسلمان ہوں میں, میں کافر ہو جاؤں میرا ہی چلا جائے میں تو اتنا پکا مسلمان ہوں کہ گردن کٹوا دوں گا لیکن اسلام سے نہیں پھر سکتا واقعی جذبہ بھی پاتے ہوں گے جنبی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس جذبے رکھنے والا ایسا جذبہ رکھنے والا بھی ایک سیکنڈ میں اپنا ایمان برباد کر رہتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا یہ نہیں اس, اس میں سب سے زیادہ جو حساسیت ہے وہ یہ ہے کہ واقعی جذبہ ہوتا ہے مسلمان کے دل میں ایک طرح ایسا جذبہ ہے واقعی الحمدللہ ہوتا ہے کہ گردن کٹ جائے گی جی میں جی اسلام سے نہیں پھر سکتا میں اللہ تبارک و مطالعہ کا انکار نہیں کر سکتا سرکار کی شان میں گستاخی میں کیسے کر کیسے سکتا کیسے ہوں انکار میں کیسے کر سکتا جی ہوں؟, ہوں لیکن شیطان کی چال ایسی ہے کہ اتنا بڑا جذبہ رکھنے والے کو چند لمحوں میں یوں ایمان سے باہر کر دیتا ہے اور جی اس کی وجہ کفریت کلمات مولانا ضیاءدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین چیزوں کی حدیں کوئی نہیں پہچان سکتا تو خیر وہ کلام کہیں دور نکل جائے گا میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں فرماتے ہیں کہ شیتان کی جو شیطان کی جو وار ہے نا اس کی بھی حد کوئی نہیں پہچانے کی مطلب یعنی کہ اولیا اکرام بھی بڑے بڑے گزرے مگر یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے وار ایسے ہیں کہ ایسے عجیب و غریب اللہ تبارہ کو تعالیٰ کہ کرم سے جو, جو مخلص بندے ہوتے ہیں بس وہ اللہ کا ان پر کرم ہوتا ہے ایسا تو یہ تو بات ہے کہ اس کو تو مطلب انہیں شیطان کو نو لفٹ کا بورڈ لگا دینا یہ تو یہی شیطانی واری ہے یہ یعنی اگر کسی نے نو لفت کا بورڈ لگا دیا گویا وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا وہ پھنس چکا وہ جی آپ کچھ کلام فرما رہے تھے کلمات ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنے آرام سے ہم اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں گانے کتنے سنے جاتے ہیں ہمارے ہم. بللہ اس کی وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے گاڑی میں بھی گانے سنیں گے تو گھر میں بھی تو آفس میں بھی بلکہ کسی شخص دفعہ ملاقات ہوئی ایسی گفتگو ڈاکٹر صاحب تھے وہ تو کہنے لگے جی ہاں میں تو بس کام میں جب تھوڑا سا تھک جاتا ہوں تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں تو میوزک چلا لیتا ہوں ہلکا ہلکا میوزک چلتا رہتا ہے تو میرا کام اچھا چلتا رہتا ہے نعوذ باللہ اس حد تک ہم رسیاں ہیں اور انہی گانوں میں کئی جملے ایسے ہیں کہ جو بولنے والا یا دلچسپی کے ساتھ اس پر راضی رہ کے سننے والا ایمان سے بر... ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا عزباللہ ہے عزباللہ اور عزباللہ وہ گانے ہمارے یہاں یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ گانا ہٹ ہو گیا جی جی جی یعنی بکثرت سنا جانے والا مکثرت جی جی سنے جانے والے گانوں میں ایسے کفیہ اشار پائے جاتے ہیں حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا اللہ بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے اس کو کفیا جملہ قرار دیا گیا ہے اور میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں تو بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بکثرت اس کو کئی مرتبہ سنا ہو گنگنایا ہو لیکن آپ کی توجہ نہ ہو خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے اس کو پھر توجہ سے سنیں خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں یعنی اس کے محبوب کے واہنوں کو خدا بھی نہیں جانتا تو میں کیسے جانوں یہی اس کے مراد ہے اور بالکل واضح مرادے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اب آپ غور کر لیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کے علم کا انکار نہیں پایا جا رہا جو یہ کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر رہا ہے کہ خدا بھی نہیں جانتا تو میں کیسے جانوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا آپ انکار کرتے ہیں تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کے علم کا آپ بھی انکار کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں آپ کہتے ہیں جو بھی اس کو گنگناتا ہے یا کہتے ہیں یا کہنے والے کو بڑی شاباش دے کے اس کو سنتے ہیں آپ ذرا غور کریں کتنی ایک آسان سی مثال میں نے آپ کو پیش کی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ دیتے ہیں اور ابر ابا تو نے کیا ظلم کر دیا جس کو بنانا تھا لڑکی لڑکا بنا دیا یا اس کا الٹ ہے اس طرح گئے ہے اس کے اندر مثال ہے کتنا مشہور گانے ہے معاشرے کا حصہ ہے آپ جانتے ہوں گے جی کسی نے اصلاح کے طور پہ کہا نا جی کوئی ہمارے اجتماع میں آ گیا اور اس نے امیر سنت کا یہ بیان سنا گانے کے پینتیس کفریہ شاہ اس پر امیر سنت نے ایک بیان فرمایا ہے تو وہ اپنے گھر گیا اور اس سے جا کے اپنے گھر کی مطلب کہ اپنی محرمات کو بتایا اس طرح سے کہ یہ ہے تو اب وہ ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگی اچھا پھر ہم یوں پڑھ لیا کریں گے خدا ہی تو جانے یہ ہم کیسے جانے <meetin> اب, اب, دہلا دہلا. اب ہم, ہم اس طرح نہیں کریں گے ہم لوگ اس طرح گا کریں گے خدا ہی تو جانے یہ ہم کیسے جانے تو کتنی یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو پیش کی جی جی علاوہ مثالیں جی تو دیکھیں دینی دی اور پھر یعنی سچویشن کی سنگینی کا بھی کچھ کچھ ہمیں احساس ہو رہا ہے نا کہ اب ذرا اس کا حل بھی تو بتائیں کہ اب کہاں سے ہم یہ کفیہ کلمات کے بارے میں نالج لیں کس طرح اس میں دو چیزیں ہیں جی, جی جی سب سے بنیادی وجہ جو ہے نا سب جی سے بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا ذہن بنے کہ مجھے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہے ٹھیک جی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے مثال دی نا ہمارا جی جی معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ کتابوں کے ریفرنس بھی مل جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا سی ڈیز وی سی ڈیز بیان یہ وہ سب کچھ ہے لیکن جس کا قلب اتنا بیمار ہو چکا ہے Allah کہ Allah اس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ تعویلیں کرا ہے یوں نہیں یوں گا لیں گے اچھا چلو بل فر بل فر اس طرح کی کسی تعویل سے کوئی ایک جملہ آپ کفر ہونے سے بچا بھی لیں گنا حرام تو وہ رہے گا جا رہا گا گا گانا ہے میوزک کے ساتھ آپ سنیں گے اب اس فکرے سے آپ نے اپنے آپ کو بویا کے بچا بھی لیا کسی ایک جملے سے تو کیا آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ ہر جملے کی پہچان رکھتے ہیں صحیح. علم کا حال تو یہ ہے کہ آپ علم کا حال دیکھ لیں کہ یہ گانے جس نے سنے آج تک گنگنائے تو اپنے علم کا خود جائزہ لے اپنے گربان میں جھانک لیں کہ میں آج تک کیا بکتا رہا ماضل اللہ تعالی کے علم کا انکار کرتا رہا رب کو ظالم کہہ رہا ٹھیک ہے اور اس طرح کے یعنی اتنے بےہدا اور عجیب و غریب قسم کے جملے ہیں کہ اگر عام لینگویج میں ہمارے سامنے کوئی کہے تو ہم اس کی گردن اڑانے کے مثال ہے ہمارے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے یار وہ بہت ظلم کرتا ہے تو ہم کیسے اس پہ سیکھ پا ہو جائیں گے لیکن وہی چیز گانے کی شکل کے اندر شیر کے اندر شکل کے اندر آئی تو اب وہ ہم گنگنا رہے ہیں جم رہے ہیں اور پتہ نہیں مواد اللہ کیا کیا کر رہے ہیں تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ ذہن بنے کہ یار مجھے اس کے بارے معلومات حاصل کرنی ہے صحیح تو معلومات حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر ہم سب کچھ کریں گے جس چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نا ساتوں زمینیں کے نیچے سے بھی نکال کے لے ہی آتے لے ہیں ہی نا ہی آتے انسان کی عقل کے تخیلات اور اس کی کریشن کا کون انکار کرتا ہے سائنسی دور ہے پہلے تو یہ ذہن بنے کہ مجھے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کے طریقے اور کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات کرتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے ویسے تو اس کے بارے میں بکثرت کتب کے اندر مواد موجود ہے جی بزرگان جی دین کی کتب فک کی کتب عقائد کی کتب کثرت کتب کے اندر مواد موجود ہے لیکن چونکہ ان سب کا پڑھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے جی عربی ہم نہیں جانتے اکثر کتب کہہ سکتے ہیں آپ عربی کے اندر ہیں اچھا اردو کے اندر بھی ہیں جیسے بھارت شریعت کے اندر بھی ہے اب بھارت شریعت کی اردو بھی قدرے مشکل ہے پرانی ٹھیک جی جی ہے نا یعنی اس اور وہ خالص فکی انداز کے اندر لکھی ہوئی ہے اصطلاحات کا بھی استعمال ہے تو میں یوں کہوں گا کہ اردو زبان کے اندر اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے جو ابھی کتاب میں نے پیش کی امیر علیہ سندھ دامل برکاتہ منالیہ کی کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس سے آسان اور اس سے جامع کتاب آپ کو شاید روح زمین پر نہیں ملے گی شک اب اس کو حاصل کر لیں بڑا کرم حاصل کر لیں امیر سنت کی تصانیف میں سے شاہکار ہے آहा اور آहा یہ وہ کتاب ہے جس پر گویا کہ امیر علیہسنت خود ناز کرتے ہیں امام غزالی مناز العبین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تمام تصانیف کا گویا کہ نچوڑ ہے اور ایک تحقیق کے مطابق امام غزالی کی آخری آخر تصنیف بھی یہی ہے تو مصنف کو ہوتا ہے کہ جانے اس نے سب لکھا ہے تو اس کو پتا ہے تو جس چیز کے بارے میں مصنف خود کہے امیر علیہ سنت کی ہر کتاب بھی اپنی جگہ پر شاہکار ہے لیکن آپ خود اس کے بارے میں اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں تو اب آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی کتاب کی ہوگی پھر امیر علیہ سنت آسان تحریر فرماتے ہیں آپ کے سامنے ہدف پر عوام ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا شخص بھی تحریر کو سمجھ سکے میسج کنوے کرنا مقصد ہے تو آسان زبان پھر اگر کہیں پر مشکل لفظ آ بھی جائے عوام کے اعتبار سے جو مشکل ہو تو اس کا ہلا لین کے اندر آپ ترجمہ فرما دیتے ہیں اس کے وضاحت فرما دیتے ہیں ہاشیے کے اندر لکھ دیتے ہیں پھر اس کتاب کی ایک اور خصوصیت کہ ویسے اگر کتابوں نا کنٹینیو تحریر ہے وہ چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے تو اس کو پڑھنے میں اکتااہٹ محسوس ہو جاتی ہے چند صفحے پڑھنے کے بعد بہت با ہو تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے ورنہ عام آدمی جس کا اتنا ذوق نہ ہو پھر بھی اور پھر وہ ہو بھی مذہبی تحریر کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق چٹکلے اور یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ عام آدمی پڑھنے سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے پھر مسلسل تحریر کو سمجھنا سینس کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے تو امیر علیہ سندت نے یہ کتاب سوال جواب کی شکل میں لکھی ہے اللہ یہ ایک بہت پیاری اور بہت عظیم خصوصیت ہے اس کتاب کی کہ آپ نے سوالن جوابن لکھی ہے اور اس کے اندر عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اب تک کی گفتگو میں یہ سوال اٹھا سوچ سوچ چکے ہوں لین میں سوال پیدا ہو کہ یار یہ جو گانوں کی مثالیں دے رہے ہیں یہ گانے والا تو بالفر مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے بکثرت گانوں کے جو ہے وہ گانے والے غیر مسلم بھی ہیں اردو میں گانے والے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہی ہے تو گانے والا غیر مسلم ہے اچھا لکھنے والا بھی غیر مسلم ہے اور یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ہمارے کون سا یہ نیت ہوتی ہے میں نے اگر گانا گایا بھی ہے تو مادل میری یہ نیت تھوڑی ہے یہ تین سوالات ہو سکتے ہیں اب تک یہ پیدا ہو چکے ہوں ان تینوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے تو امیر علیہ سمن یہ اس طرح کے سوالات قائم فرماتے ہیں کہ یہ سوال پھر اس کے بارے میں جواب, جواب کوئی وسوسہ ہو تو اس کی کاٹ اس کے بارے میں قرآن و حدیث اور فکا کے اقوال کی روشنی میں بہت پیارا کلام ہے تو بہت ہی آسان انداز پر آسان اردو کے اندر انشاءاللہ جو اللہ زوجل آپ اس کو پائیں گے ضروری جی اس حوالے سے ایک ایسی تحریک دعوت اسلامی نے چلائی ہے کہ اب سی زمانہ اگر اسکم کے گانے اگر بلفرز اگر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں نا تو فوراً اس کے حوالے سے داؤلفطان سوال سوالات, سوالات جاتا آنے, جاتا آنے جاتا جاتا شروع ہو جاتے ہیں امیر امیر سنت کے جو مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو مکتوبات آتے ہیں اس کے فوراً خط خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کل یہ گانا چلا ہوا ہے اس میں یہ جملے ہیں یعنی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے ذہن جو ہے نا وہ کھٹک جاتا ہے یار اس میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے تو مدنی گانوں سے توبہ کریں ایک جی یہ بھی اس کا علاج ہے کہ گانے سننا ہی چھوڑ دیں مواد اللہ, اللہ, اللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کفریاں ہیں وہ خالی چھوڑ دیں بکیا جا رہے دن دن کہ گانا گانا ہے لیکن حرام حرام ہے اور جہاں پر کفر ہے تو اس میں تو وہ اینڈ ہے نا اس کے بعد تو پھر اور اسی حال میں کسی کا انتقال ہو گیا مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ تصور تو کریں میرے کے نازی جی کتنا کتنا معاملہ ہے ایک مثال ابو جہل کو کتنا برا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نا اس کے بارے میں ہمارا کیا کانسپٹ ہے کبھی وہ جنت میں جائے گا دس سال پچاس سال سو سال ہزار سال کروڑ سال کبھی نہیں جائے کوئی جائے ہے, اس کی کی ہے اس کی چھٹکارے کی صورت یا کسی اور کافر کی اللہ جو غیر مسلم ہو کے مرا ہے اس کی چھٹکارے کی صورت ہمارا کیا کانسپٹ ہے اس کے بارے میں یہی نہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جانب میں دودخ میں اس کی بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے نہ کسی نبی کی شفاعت اس اس کو اس کے لیے نہ کسی ولی کی شفاعت ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے اس کو کوئی ایسا حصہ ملے گا کہ وہ وہاں سے بری ہو کے آ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے نا تو یقین کیجئے کہ ان جملوں میں بعض جملے ایسے ہیں کہ اس کا بکنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا بھی وہی انجام ہے اللہ اب غور کر لیں کہ کتنا نازک اور کیسا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں الحمدللہ مدری چینل پر امیر سنت کے بیانات میں مکصر بتایا جاتا ہے لیکن ہم غور کریں اگر ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو سنی تھی مدری چینل پر یا امیر سنت کے کسی مذاکرے میں بیان کے حوالے سے اگر ہم نے پہلے بھی سنی تھی اور اس کے بعد بھی ہم نے گانے باجے سننا موقف نہیں کیا تو غور کر لیں کہ اپنے آپ کو کیسی ہلاکت کے دھانے پر ہم کھڑے کیے ہوئے ہیں کیا پتا ہمیں کیا پتا کون سے اور یہ یوں سمجھے کہ جیسے بارش میں پتنگے ہوتے ہیں نا اسی طرح گانوں کے اندر کفری کلمات پائے جاتے ہیں اتنی کسرت کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ ایک دو ہیں بکثرت پائے جاتے ہیں کہ ظالم اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ قرار دیا تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض اس کے علم پر اعتراض اس کی شان میں گستاخی موض ایسے ایسے مضامین اچھا ایسے بیہودہ کلاموں کے اندر ان کے جو جن کو جن کے لیے کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے جس مطلب نامعقول ان کے محبوب کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعلی سے برتری دی گئی ہوتی ہے ان کے کلاموں میں, جی جی میں جی اور موض اللہ بہت ساری چیزوں میں تو اس کے بارے میں غور کریں ان شاء اللہ آج کا جو ہمارا یہ مدر مکالمے کا حصہ رہا یہ توبہ بھی کر لیتے لگے ہاتھوں جی جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں تو اگر ایسا ہو گیا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں کفریا جملہ میری زبان سے نکلا تھا یا فرا کفریہ شعر میں نے کہہ دیا تھا تو بالخصوص اس کی نیت سے اور اگر کسی کو معلوم ہی نہیں یاد ہی نہیں کہ میں نے کون کون سا کفریا جملہ کہہ دیا یا وہ بھول گیا ہو تو اس کے لیے احتیاط توبہ بھی ہے تو میں جو کلمات کہتا ہوں جہاں پر حاضرین بھی دوہرا لیں میں بھی دوہرا لیتا ہوں مدل چین کے ناظرین بھی دوہرا لیں تو ان اللہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالی کی رحمت سے اس کی تلافی اور معافی کی صورت ہو جائے گی سولا علیکم رسول اللہ اگر مجھ سے اگر مجھ سے کوئی کفر کوئی کفر ہوا ہوا ہو میں اس سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں میں اس سے بیزار ہوں میں تو یہ آسان الفاظ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفریات سے اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ کفریت میں سے کفر بعض اوقات فیل سے بھی ہوتا ہے تو یہ جملہ زیادہ محتاط ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کفر صادر ہوا تو وہ قول ہے فیل ہے تقریری انداز میں کسی شے پر رضا کے انداز میں ہے تو انشاءاللہ سب سے حفاظت ہو جائے گی اور آئندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کا ذہن بنا آئیے کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ زوجل اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے صلو على صلو اللہ والحمد والحمد سلو والا سلو ال اجی آشار کروا دے ہجا شیشا to de ke khada ka ka de ko ka ta to de chu che ka me de ko ka ta to de chu che ka ka ka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 संघ और फोल धूल की दल दी पे تر ہر ہر رتر और بے چھا کا Don't I saw par par de ur ho to ab daga chhuv pe paaya ho tere ka ta do tha de ho chhuv pe pal aaya ho tere ka ta do tha de ho kab to ruk ruk ruk ruk کنکا اور بل کرو رو رے رو <تصال> غور غور غور غور غور سو نسا کا oti he ان شاء اللہ سجل اب مدری چینل پر آپ آزان سماعت کریں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ امیر دامد برکات کے مدنی مذاکرے کا اقتباس پیش کیا جائے گا وہ ملازہ فرمائیے انشاءاللہ عزوجل اس وقفے کے بعد پھر اپنے مدنی مکالمے کا سلسلہ جاری رہے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ سلو <تصفيق> الحمد للہ رب المین سلاۃ وسلام علیہ سیدم سلیم عمابۃ وجیم الرحمٰن الرحیم صلاح وسلام علیک اللہ حبیب اللہ سلاۃ وسلام علیہ نبی اللہ یا نور مدنی چینل کے ناظرین مدنی مکالمے کا سلسلہ جاری ہے آئیے تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے پھر امیر اہل سنت دامود و العالیہ کے مدنی مذاکرے کے ایک اقتباس کے بارے میں مختصر گفتگو اور پھر اس مذاکرے کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ تلاوت قرآن مزید سنیے سلو الحبیب المل مئی تمہل و م وَمَا أُهِلَ لٍلَ بِي وَ مُن خَ قَتُ من مئی تن ل ni kwant وَ ma kuuza وَ koذ tuwanمونnta وَّ te وَ kallè lambo i la maken tom waman zo biha sou mi wa ni في fe ai mai inè la li đang èò miordi pou anhu man tu le kum đi le kum so ku man si đi tu le mi فَأَنَّى لَهُ فِي مَسْكَنٍ وَهُوَ مُتَجَانٍ فِي اسْمِ مُتَجَانٍ فِي اسْمِ فَإِنَّ اللَّهَ وَسْعُهُ فدق اللہ, اللہ اس کا اگر آیت مجھے نکال کر دے دیں آج کے موضوع کے اعتبار سے بھی یہ ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی تو اس میں ان جانوروں کا بیان ہے جن کا کھانا جائز نہیں ترجمہ کنز ایمان تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے زبہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مارا اور جسے کسی جانور نے سین مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبحہ کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پان ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے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 هو. یوں کے گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو ان آیات کریمہ میں جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ان جانوروں کا بیان ہوا کہ جو حرام ہیں اور حرام طریقے سے ذبح کیا گیا جانور اگرچہ وہ جانور فی نفسی حلال ہو لیکن اس کو زبحۂ شرعی جو طریقہ اس کے مطابق نہ کیا گیا ہو تو اس کے کھانے کی بھی حرمت کو بیان کیا گیا اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے یہ جانوروں کا تذکرہ ہے ویسے بھی حلال ہی کھانے میں برکت ہوتی ہے اور بالخصوص جو ہم غذا کھاتے ہیں اس میں حلال کا اہتمام کہیں زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان جو شے کھاتا ہے وہ شے انسان کی سیرت پر اور اس کے اخلاقیات پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو جانور حرام بیان کیے گئے ہیں جیسے کتا حرام ہے اور اس طرح جو دیگر جانور حرام ہیں تو ان کی حرمت کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جن میں اچھی خصلتیں نہیں ہوتی بری خصلتیں غالب ہیں تو اب انسان ان کو اگر کھائے گا تو اس جانور کی خصلت انسان میں بھی آ جائے گی تو حرام کردہ جانوروں میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اگرچہ جزوی طور پر کسی حرام جانور کے اندر اچھی خصلت کا پایا جانا یہ ممکن ہے جیسے کتے کے اندر وفاداری اور بھی کئی خصلتیں بیان کی گئی ہیں بہت اچھی اچھی خصلتیں بھی بیان کی گئی لیکن غالب جو ہے وہ اچھی خصلتیں نہیں ہیں <تصفح> اس کے اعتبار سے تو اس لیے بھی حلال کھانا حلال غذا کا کھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ انسان کی جو باڈی ہے ہیومن باڈی اس کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جی فار پروٹین ہیں کاربوہائیڈریٹس ہیں منرلس ہیں فیٹس ہیں یعنی کہ لہمیات نشاستہ اور جو وائٹامنس وغیرہ ہیں وغیرہ وغیرہ اب ان جسم کے لیے ان چیزوں کے حصول کے لیے انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹیکس پر غذاوں پر فوڈ کے اوپر انحصار کرتا ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے کامن سینس کی بات ہے کہ جو میں کھاؤں گا وہی وہ ڈائجسٹ ہو کر ہزم کرنے کے بعد میرا جزو بدن بننا ہے تو یہ تو اگر ہم مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں مادی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ کتا کھا رہا ہے تو کیا چیز اس کے باڈی پارٹ بنے گی فیوچر میں جا کر جو کتے کی اجزا سے جو اس کو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں وہی اس کے جزو بدن بنیں گے وہی چیزیں شامل ہوں گی اور جو یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی طیب چیز کھا رہا ہے اچھی چیز کھا رہا ہے تو وہ اگر جو ہے اس کو اپنے جسم کے اندر لے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس کے جسم کا پارٹ بنیں گی روحانی اعتبار سے جہاں آپ نے گفتگو کی وہاں مٹیلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز بدن کا حصہ بنے گی تو وہ باڈی کے اندر جو جسم کے اوپر اپنے اثرات بھی جو ہے وہ چھوڑے گی بیمار گوشت سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے جی اور مطلب بہت یہ تو بتانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ شراب جیسی نجس چیز جو اگر مطلب وہ جو لوگ لیتے ہیں اس کے عادی ہیں جو پیتے ہیں تو ان کے پھر جو جسم کی اور جو مطلب ذہن کی جو حالت ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے قدم ڈالنا وہاں ہے تو پڑ رہا وہاں ہے ماں اور بہن کا فرق نہیں ہے یہ سمجھ بھی نہیں ہے وہ نظر عورت آ رہی ہے یہ نہیں پتا کہ یہ اس سے میرا رشتہ کیا ایسی حالت ہو جاتی ہے ذہن کی بدن کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے تو وہ اب جیسے عرض کیا گیا کہ اس کے باڈی پر اثرات ہوتے ہیں ذہن پر اثرات ہوتے ہیں وہ جی ہاں اظہر اظہر ان شمس ہیں یعنی صورت کی طرح روشن ہے وہ اس کے علاوہ اور بھی اگر دوسرے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں خصوصاً طب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں مطلب پرہیز بتا دیا جاتا ہے فلامی ماری ہے تو یہ نہ کھاؤ اس کا مطلب اس کا جسم پر اثر ہونا ہے ہو رہا ہے اور یعنی کہ اس طرح سے بھی ملتا ہے طب کی کتابوں میں کہ کسی جانور کو کوئی خاص چیز کھلائی گئی موس... یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک اور پھر اس جانور کو زبہ کر کے اس کو استعمال کروایا گیا تاکہ وہ جو چیز اس کو کھلائی گئی جانور کو اس کے اثرات اس جانور میں جائیں اور پھر وہ جب ہم جانور استعمال کریں تو وہ اثرات ہمارے جسم میں منتقل ہو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو ایک, ایک کوئی شخصیت ہے دنیا کی تو وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے وہ یعنی کہ اب سے اتنا دودھ کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کروں گا اور وہ جو ان کے متعلقین تھے وہ مطلب پریشان ہو گئے کہ یار اب یہ اب ہم کیا کریں یہ تو انہوں نے مطلب کہہ دیا اس کی ریزن جو بھی تھی مطلب غیر مسلم تھے وہ تو وہ انہوں نے بہرحال یعنی کہ یہ اعلان کر دیا تو ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس, اس بکری کو طرح طرح کی چیزیں کھلانے شروع کر دی مطلب بادام پستے اخروٹ یہ وہ. تاکہ اس کے دودھ میں ان چیزوں کی تاثیر آ جائے اور اب یہ تو انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ مطلب ہو جائے تو اب وہ جناب جو ہے وہ دودھ استعمال کرتے تھے اور مطلب پبلسٹی اسٹنٹ کہ شہرت بھی کہ بھائی دودھ صرف استعمال کرتے ہیں لیکن اب دودھ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ترکیب بنائی ہوئی کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں وہ ہو جائیں تو آپ کہنے کا مطلب دیکھیں یہ تو دے واسطو میں ہوا نا یہ تو ڈائریکٹلی انٹیک نہیں ہو رہا بکری کھا رہی ہے بکری سے پھر وہ اس بکری کا دودھ پیا جا رہا ہے تو وہ بھی اثر آپ باڈی کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اگر کوئی چیز ڈائریکٹ انٹیک کر لے گا اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن اقوام کے اندر وہ چیزیں استعمال کرنا معمول ہیں جو طیب شمار نہیں کی جاتی تو ان کے اخلاق کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا مینٹل سیٹ اپ ہی چینج ہو گیا ہے ذہن کا جو رخ ہے مائنڈ سیٹ ہے جو وہی تبدیل ہو گیا ہے اور جو الحمد مسلمانوں کے اندر تو جیسے ہمیں پاس تو شریعت کی جو ہے وہ ہمارے پاس رسی ہے اور وہ اس کو ہم نے تھاما ہوا الحمد للہ ہمارا تو رخ بتائیے ہے تو وہ ہمیں تو طیب اور حلال چیزوں کا جیسے سینس ہے تو جو مسلمانوں کے اندر مجموعی طور پر اس قوم کے اندر اخلاق جو پائے جاتے ہیں اخلاق حسنہ ان اقوام میں آپ کو اس کا نام و نشان نہیں ملے گا جہاں پر ان طرح کی چیزوں کا معمول نہیں اور وہ گندی چیزیں بھی استعمال کرنا ان کے ہاں مایوب نہیں سمجھا جاتا مثال کے طور پر بعض جانور ایسے ہیں جن کے اندر یعنی کہ جن کی بے حیائی ضرب المثل ہے گندگی کھانا غلاذت کھا لینا یعنی کہ ان کا مطلب بتیرا ہے تو اب ان کو رغبت سے کھانے والی اقوام کہ اگر ہم جو ہے وہ مطلب سوشل سیٹ اپ پر نظر ڈالتے ہیں ان کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی کو وہ گویا کے بے حیائی کی بہت سی صورتیں وہ قبول کر چکے ہیں اور اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بتدری جیسے جیسے ایز اے ٹائم گوز بائے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی بے حیائی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ان ان چیزوں کا جو ہے رک نہیں رہا تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے شاید کہ اس وقت سے نسل در نسل نسل در نسل اس میں شدت سے شدت آتی جا رہی ہے ان کے لباس مختصر سے مختصر ہوتے جا رہے ہیں رشتوں کی نوعیت میں تک میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں یعنی ایسا معاملہ اور وہاں یعنی کہ مطلب ایک ہمارے ہاں جیسے کانسیپٹ ہے نا دوسی کا جی, جی وہاں تو سمجھیں کہ یعنی اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ اگر مطلب اپنی گھر والوں کو دوسروں کے سامنے فخریہ تعارف کروانا اور مطلب آزادانہ اختلاط ہے اس کی زوجہ اور وہ بھری محفل میں اس کے ساتھ رقص کر رہی ہے یہ تک تو مطلب معمولات ہیں اور جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں مطلب سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور منحرف رویے ہو گئے ہیں جن کی طرف تو شاید میں مطلب اشارہ بھی نہ کر سکوں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور جب جن چیزوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں ان جانوروں کی اگر ہم اس کا بہیویئر دیکھیں جی وہی جانور جانور ان, ان, ان جانوروں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اثرات وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں کہ یہ تو صرف اچھا فوڈ کی بات ہے ایک جو سائکٹسٹ تھے ان کے پاس ایک کیس آیا وہ کیس کچھ اس طرح کا تھا کہ کوئی خاتون تھیں اور انہیں مطلب جو ہے نا خواب بڑے عجیب و غریب آتے تھے اور خواب میں وہ ڈرتی تھیں بہت زیادہ اور شور مچانا اور چیخنا وہ اب مطلب اس کے گھر والے پریشان ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے نفسیاتی کیس مطلب وہ ہوا وہ سائکٹسٹ کے پاس علاج شروع ہوا اب وہ سائیکو انالیس ہوتا رہا سوچا جاتا رہا سمجھا جاتا رہا پھر یہ نہیں کہ اتنے سائیکو انالیس کے بعد مختلف کیس کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا جی نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ جہاں آرام فرماتی تھیں سوتی تھیں جس کمرے کے اندر تو ان کا جو بیڈ تھا نا وہ کھڑکی کے قریب تھا اور کھڑکی کے کھڑکی روات کو ہوتی تھی کھلی ہوئی اور کھڑکی کے بالکل باہر گٹر تھا اب رات کو ہوا کھڑکی کھول کر سوتی تھی رات کو چلتی تھی ہوا اور وہ گٹر سے جو گندے فیوم نکل رہے تھے بدبو دار جو ہوا مطلب جو خارج ہوتی تھی وہ ویپرز لے کر ہوا وہ ڈرائنگ روم اس کے بیڈ روم میں آ جاتی تھی سونے کے کمرے میں آ جاتی تھی اب ان کا تھا کھڑکی کے قریب سر اب وہ جو ایٹموسفیئر گندا جو گندے فیوم سے گندی ہوا وہ جو آ رہی ہے وہ اب یعنی بالکل سمجھے ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے اب وہ انہیل کر رہی ہے نا سوتے میں ظاہر سو رہے ہیں تو سانس تو جاری ہے اب وہ گندے فیونز جو ہیں وہ ناک کے ذریعے دماغ کو چڑھ رہے ہیں اور دماغ کی جو ہے وہ کیفیت میں اس طرح کی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو اس طرح کے یعنی کہ خواب آئے کہ وہ گھر والوں نے نفسیاتی مریض شروع سمجھنا شروع کر دیا اور ان کو جا کے سائیکٹسٹ کے مطلب جو ہے پاس لے کے جانا پڑا اور اتنا لمبا چوڑا علاج کا سلسلہ پڑا اب یہ تو مطلب ایک گندے فیونز کی بات کر رہے ہیں اور آپ آب, اب اندازہ لگائیں جو دماغ کے اندر اس نے کیمیائی تبدیلیاں پیدا کر دی وہ یہاں تو نوبت پہنچا دی اب وہ سوچئے کہ جو یعنی کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں کھائیں گے اور تو وہ تو ایک دنیا کا بھی ستیہ کہ بدن کی کیا حالت مطلب کریں گے جو شراب پیتے ہیں ان کے جگر کے مسائل اور میدے کے مسائل مطلب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور جو ان کا آسادی نظام کا جو دھرم بھرم برم دھرم, دھرم, دھرم ہو جاتا ہے وہ بھی مطلب کوئی کام مطلب کامن بات ہے یہ میں اس پر کتنا کلام کروں اور اس کے علاوہ دیگر جو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جو عجیب و غریب چیزیں کھاتے ہیں وہاں پر بھی جو پیچیدیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو مطلب اس طرح کے طرح طرح کے جو سیکنڈریز ارائز ہو رہی ہیں وہ بھی مطلب سننے کو ملتی ہیں اور ہم اس کا بھی تذکرہ پڑتے ہیں اور تو اور مطلب اگر ہر یعنی حلال جانور ہے اس کی کوئی ایسی ویسی چیز کھا لے گا جس کی شریعت مطالعہ میں ظاہر حلال جانور کا ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے حصہ ہے وہ حلال نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ آزاں ہیں وہ جو ممنوع ہیں شریعت میں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ان کو استعمال کرے گا تو آٹومیٹکلی سی بات ہے کہ اس کے بھی اثرات مرتب ہوں گے ضرور آئیں گے جی بلکہ آپ کی گفتگو سے یہ جی بھی سمجھ میں آ رہا ہے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہر شے تاثیر رکھتی ہے جی وہاں. جی ہر شہر تاثی رکھتی ہے کلرز بھی تاثیر رکھتے جی ہیں, جی ہیں جی اور ایک طریقے علاج اگرچہ اتنا معروف نہیں ہے اور اسی زمانہ سنا بھی نہیں گیا کہیں پر ہوتا ہو لیکن ایک بکس میں جو ملتا ہے جی جی کہ بعض اطبہ ایسے بھی تھے طبیب کہ وہ کلرز کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے جی اچھا تو کلرز تاثیر رکھتے ہیں الفاظ تاثیر رکھتے ہیں اللہ اچھا جو جانور کا گوشت ہم کھائیں گے اس کی تاثیر کیوں نہ ہوگی یہاں تک کہ جانور کی کھال پر بیٹھنے کی تاثیر کو بیان کیا گیا ہے اس کی کیا تاثیر ہے تو ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے بکری بکرے کی کھال ٹھیک ہے تو بکرے کی کھال پر بیٹھنا اس کی تاثیر یہ ہے کہ آجزی پیدا ہوتی ہے اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو اب غور کریں کہ کھال پر فقط بیٹھنے کی تاثیریں مختلف ہیں تو جو جانور کو کھایا جائے تو اس کی تاثیر ہمارے اخ... یہ بھی اخلاقیاتی کی بات ہے نا آجزی کا پیدا ہونا اور تکبر کا پیدا ہونا اس کا تعلق سیرت سے ہے جی اخلاق جی سے قلبی کیفیت سے ہے جی دماغی کیفیت سے ہے تو کھال پر بیٹھنے کی اتنی تاثیر ہے تو جو ہم گوشت کھا رہے ہیں خالی اس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے بلکہ اپنے اندر اس کو ہم لے رہے ہیں جج کر رہے ہیں تو اس کے کی تاثیر کس قدر ہوگی جی وہ آپ نے جو بکری کی مثال دی نا تو مجھے وہ بچپن میں نظمیں ہوتی ہے نا بچوں کی اس ٹیکسٹ بک کے اندر جی جی تعاون اور یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی مگر لگتی ہے دل کو بات بکری کی اتنی زبردست تاثیر ہے اس کی کہ دل میں مطلب آجزی پیدا ہونا اللہ کرے ہمیں یہ نعمت نصیب, نصیب ہو جائے کس قدر آسان جو ہے یہ الحمدللہ للہ نسخہ ہے اور جو امیر علیہ سنت کی شخصیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں جو یہ تو عمل کرنا بھی نصیب ہو رہا ہے اور جو ہماری نالج میں آیا ہے تو الحمد للہ اور تاثیر دل ہوتی ہے اور ابھی ہم جو ناظرین کو جو امیر علیہ سنت کے مذاکرے کا مذاکرہ بھی ہے اور عید کے پہلے دن براہ راست بکرے کی قربانی کو مدنی چنہ پر دکھایا گیا تھا جی جی اور امیر علیہ سنت دامد برکاتم جو ضابع ذبح کرنے والا اس کو ہدایات عطا فرما رہے تھے اور وہ پورا ذبح کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف اعضا کی امیر علیہ سنت نے نشاندہی فرمائی تھی ہو سکتا ہے چونکہ ایک کا پہلا دن تھا بہت سارے اسلامی بھائی اپنی قربانیوں میں مصروف ہوں اور اس برائے راست ہماری نشریات کو دیکھنے سے محروم رہ گئے ہوں تو ابھی اس میں سے ہم نے جو میجر پارٹ تھا وہ الگ کر کے اس کو تیار کر لیا ہمارے ماشاء اللہ, ما اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین آج عموماً ویسی مصروفیات نہیں ہوتی تو ہم نے چاہا کہ آج کے دن چونکہ گوشت کھانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور کئی ہفتوں تک جاری رہے گا بکثرت تو وہ اعضا بالخصوص جیسے کبھی تذکرہ ہوا کہ حلال جانور کا بھی پورا جسم جو ہے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا اس کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا منع ہے ناجائز ہے گناہ ہے اس کو نہیں کھا سکتے اب ان اعضاء کی تفصیل نہ صرف تفصیل بتائی گئی بلکہ ان کو دکھایا گیا سبحان اللہ ایک چیز بتانا ہوتا ہے اور ایک چیز کا دکھانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ امیر السنت دامد برکات ہوں علیہ کی زبان مبارک سے وہ مدنی پھول سنیں گے اور جانور کے آزاد دیکھیں گے تو آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا اور یہ اسلامی بہنوں کے لیے دیکھنا بھی غیر مفید ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اسلامی بہنوں کا تعلق عام طور پر کہیں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں پکانے کا سلسلہ کرنا ہی اسلامی بہنوں نے ہوتا ہے مرد حضرات پکاتے ہیں لیکن وہ بہت کم پکا, پکا, پکا, پکا لیتے ہیں لیکن عموما جو ہے وہ لیڈیز ہی کے پکانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان کو اس چیز کی جو ہے وہ فہم ہونا سمجھ ہونا معلومات ہونا کہ کون سا حصہ کھانا درست ہے کھانا درست نہیں اور وہ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا تو مدنی چینل کے ناظرین ابھی انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے اور کلام کے بعد پھر ہم اس مدنی مذاکرے عملی مدنی مذاکرہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیان بھی ہے اور عملی طور پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں وہ آپ کو پیش کیا جائے گا کم و بیش ایک سے سوا گھنٹے کا یہ ہمارا سیشن ہے آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ شاء آپ کی معلومات میں انتہائی اضافہ ہوگا اور ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی کہ حرام اور ناجائز شے کھانے سے انسان کی سیرت پر اس کی ذات پر برے اثرات ہوتے ہیں تو جب ہمیں معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ اس طرح کی اشیاء سے اپنے آپ کو بچانے میں بھی ہم محفوظ رہ سکیں گے آئیے کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے اس مذاکرے کی طرف چلیں گے برخات کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے ان شاء اللہ عبرکتِ نصیب ہوں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 علسلم جس کو چار میٹھ مری نے کو مان کیا جس پر رد کرم نانی جس پر رد رنگل پر مائی اسلیہ سانکیا لم السل اللہ علیہ وسلم جن چند چمکا ملا جن چاندا چمکا لند مسلم تورے جب متھی دورے دت چ تم نے आए आए جیسے لوگوں انسان کیا للائی وسنم لل ہکر حق کا کک ککت مغل سے گامہ بھول ہے سلتا کیا نکت مغل سے گاما بھول ہے کیا لگلہ السلم لم سنگلہ ال ال جا جاشیہ ری م چانک دشن میں مے عمار تم نے اص اتنا بڑا سان کیا, کی تم, کی کتنا بڑا احسان کیا کی تم تم نے آتا اتنا بڑا احسان کیا سلم لنگ وسلم نم پیارا بنبل مام مشکل پر بس پیارے بنبل شا دیکھ خدی کے سار دیکھ گسے ندی کے سار سارا سارا سلام وسلم لم I'm not going to be پر رے پر مائی اس پر سام مل بل لا آئی میرے لیے سنت دامد برکات عالیہ کے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں الحبيب الحبیب صلو الله صلو اللہ تعالی علی محمد بن گیا